نا کاری مدل ہوشت و مس ویلا والا تن اور نہ تم نکاح کرو ماں نا کہا آبا کم جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا منصی عورتوں میں سے جن عورتوں سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ان سے نکاح مت کرو علاما قبطلف مگر جو پہلے گزر چکا ہے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 اپنے باپ کی منقوہ سے یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تو اللہ سبحانہ و تھا نے اس کو حرام قرار دیا سیدنا جناب عبداللہ حدن عباس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ان تمام تر رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے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 تمہارا بیٹا تمہاری منقوہ سے نکاح کرے گا تو یہ راستہ سبحانا تعالیٰ نے بند کر دیا برا ابن عازق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں سیدنا ابو گردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کیا تھا اپنے باپ کی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 حرام کیا اب نسلی رشتوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم پر حرام ہیں تمہاری مائیں و بناطو کم اور تمہاری بیٹیاں و احاواتو کم اور تمہاری بہنیں و اور تمہاری پھوکیاں و اور تمہاری خالائیں و بناط اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتییاں و بناط اور بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ اما ہاتو کم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ اخاوات و من روا اور تمہاری رضائی بہنیں وہ اما ہات اور تمہاری ماؤں کی اب بیویوں کی مائیں اما ہات تمہاری بیویوں کی مائیں انصاف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 اللہ کی سی حجوری تم جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری گودوں میں ہیں کم اللہ کی دخلتم تم ان تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم نے دخول کیا ہے جمع کیا ہے ف علم سکون تم بہن خلا جناح عل اور اگر تم نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کی شباتی نہیں کی تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں وہ حل ابنائی کم الدین اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں وہ تمہاری بہویں جو بیٹے تمہارے پشتوں سے ہیں تمہاری پشت سے جو تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں وہ انسج میں اڑ اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو اللہ ما قد سلق مگر جو پہلے گزر چکا ہے ان اللہ تعالی رفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ بہت رخصنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ ماں اس سے نکاح کرنا حرام ہے اب ماں نے نانی دادی اوپر تک پرنانی یہ سب ماں کے حکم میں ہیں اسی طرح وہ بناسو تمہاری بیٹیاں بیٹیوں کے حکم میں پوتی نواسی نیچے تک یہ ساری آ جاتی ہیں اسی طرح اخاطو کم تمہاری بہنیں بہن چاہے سگی بہن ہو عینی بہن یا اللہ ہو باپ کی طرف سے یا اخیاتی ہو ماں کی طرف سے تینوں صورتوں میں کوئی بھی بہن وہ بھی حرام ہے ساری بہنیں اس کی عادت ہیں ہر حال میں حرام ہے اب ماتو تمہاری پھوپیاں اب اس پھوپھی میں پھوفی کون ہوتی ہے باپ کی بہن اب اس میں دادا کی بہن بھی شامل ہے باپ کی بہن بھی حرام ہے دادے کی بہن بھی اسی طرح نانا کی بہن بھی یہ ساری اماس کمبھ کے اندر آتی ہے عربی لغت بڑی خصوصی ہے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 نصب میں یعنی کہ اما ایک بناس دو اقوات تین کم چار حالات پانچ بناط العقی چھ اور بناط الاخت سات یہ سات رشتے ہیں نصب کے جو اللہ نے حرام کیے تو رضاعت کے رشتے یہاں کے دو ذکر ہوئے ہیں اما ہاتھ اللہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے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 ایک دو مرتبہ چوسنا اس سے ہربت ثابت نہیں ہوتی ہرمت کیسے ثابت ہوتی ہے انم نمبر من مل رضاعت ثابت ہوگی بچے کو بھوک لگی ہو پیٹ بھر کے دودھ پیئے اور سیر ہونے کے بعد پستان چھوڑ دے خود اپنی مرضی سے پانچ مرتبہ اس طرح سے بچہ کسی عورت کا دودھ پیئے دو سال کی عمر کے اندر دو سال کی عمر کے بعد پیئے گا پھر رضاد کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا پانچ وقت بعد پیے دو سال کی عمر کے اندر اندر پیے اور پیٹ بھر کے پیے پھر حرمت رضا کی ثابت ہوگی یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں تو اسے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے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 ساتھ اس میں بیویوں کی تائیاں اپنا بیویوں بی کی, کی نانیاں اور بیویوں بی کی, کی دادیاں وہ بھی اما ہاتھ میں شامل ہے نانی دادی یہ بھی اما ہاتھ میں یعنی بیوی بی کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے بی بیوی کی نانی سے پڑنانی سے اوپر تک بیوی بی کی دادی پڑدادی اوپر تک ان سے نکاح کرنا حرام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 وارہ باقم اللہ کی اور تمہاری وہ سو تینی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے دخل تم بہینہ جن سے تم صحبت کر چکے ہو دخل تم بہینا پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو فلا جنا حل تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کی عورتوں کی بیٹوں سے نکاح کر لو وہ تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں یعنی بہویں اب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 حدیث میں اس کے اوپر اضافہ ہے کہ خالہ بھانجی پھوی بھتیجی ان کو بھی ایک نکاح میں رکھنا حرام اور نہ ہے یعنی کہ سرعام کے حکم سے کچھ زیادہ حکم حدیث کے اندر بھی جمع آیا ہے جمع کرنا منع ہے اللہ نا سلق ہاں اللہ نا قد سلق جو پہلے گزر چکا پہلے اگر ایسا ہو گیا تو وہ معاف ہے اب حکم کے بعد ایسا کچھ نہیں کرنا ان اللہ کانہ کا پورا ذقیمہ یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے